من من ہی ہی بسم اللہ, الرحمن اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں عن النبع العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں اللہ فیہ مختلفون جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں کل ہرگز نہیں وہ قریب جان لیں سیا علامگے کل ہرگز نہیں سیا علام قریب وہ جان لیں گے علم علما کہ ہم نے زمین کو فرش بچھونا نہیں بنایا وہتادا اور پہاڑوں آرام بنایا وجعلنا اللہ لباسا اور ہم نے رات کو لباس بنایا وجعلنا اللہ نہارا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا کے لیے بنایا تم سب انادا ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے ایک روشن گرم چراغ بنا دیا انڈل ماں ان سجا جا اور ہم نے نچڑنے والی بدلوں سے پانی نازل کیا بہت زیادہ جب ہی ہبم و نباتا تھا اس کے ذریعے نکالے دانے اور نباتات وہ جناتن الفافا اور گھنے باغات ان نیوم الفصل کا نمی پاتا یقیناً فیصلے کا دن مقرر شدہ ہے یوم فقوف پوری فتح افواجہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے فقانت ابوابا اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا الجبال فقانت شرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے ان جہنم اکانتہ یقینا جہنم ایک گھاٹ کی جگہ ہے لا مَآبَا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے لا وہ کئی ہا رہنے والے ہوں گے حکبہ اسی سال کا ہوتا ہے صدی سو سال کی ایسے ہی حکبہ اسی سال کے عرصے کو کہتے ہیں احکابا کئی حکبے وہاں رہیں گے کئی سدیاں سرکش لوگ کافروں کی بات ہو رہی ہے نا وہ کئی ہے کوئی تعداد تو متعین نہیں کی لا کو نصیح بردوں ولا شرابا وہ اس میں نہیں چکھیں گے کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ مشروب الا حمیم وغا مگر گرم پانی اور بہتی وفاقہ یہ ہے پورا پورا. لَا <حِسَابًا> وہ حساب, کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے وہ قصبو بھی آیا اور انہوں نے ہماری آیات کو سراسر جٹلا دیا وکل سین سی نہ کتاب میں فروخو فلابا تو ہم تمہیں اذاب کے سوا اور کسی چیز میں ہرگز زیادہ نہیں کریں گے ان دلطقین یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے ہدا اقا باغات اور انگور ہے وہ ابری वाली والی ہم عمر لڑکیاں ہیں وہ قسم और اور چھلکتے ہوئے پیالے ہیں لائت والا کتابا وہ اس میں نہ کوئی بےودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جٹلانا جزا امیر ربی کا हिसाबा حساب رب کی طرف سے بدلے میں ایسا اشیا ہے جو کہ کافی ہونے والا ہے رب السماوات والأرض وما يملكون منه اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے وہ رحمان حد رحم والا ہے وہ اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے یوم اول ملائی کا تو صفا جس روح اور فرشتے سخت بنا کر کھڑے ہوں گے لا يتقلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا وہ کلام نہیں کریں گے مگر جس کو رحمن اجازت دے اور وہ دروس بات کہے گا لا لالک اليوم الحق یہ حق کا دن ہے فمن شاعت تقض الى ربهما آبا سو جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے انہا انذرناکم عذابا قریبا یقینا ہم نے تمہیں ایک قریب کے عذاب سے ڈرایا ہے یوم ینظر المرء ضرور قدمتا جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ یا نہیں تنی کم تو رابا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے غرقہ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کھینچ لینے والے ہیں و نا سے اور جو چستی کے ساتھ بند کھول سب اور تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا صبح پس سبقت لے جانے والے آگے بڑھ کے پھل مدبی امرا پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں یوم ترجرا جا جس دن ہلا ڈالے گا، سخت ہلا ڈالنے والا یا جس دن زلزلہ آئے گا، اس کے بعد ایک اور آئے گا، پیچھے آنے والا یعنی ایک اور زلزلہ جیفا دل اس دن ڈرنے والے دھڑکنے والے ہوں گے اب خاشعا، اس کی نگاہیں ان کی جھکی ہوئی یا پہلی حالت میں ادا منافرا کیا جب ہم ہوں گے وہ سیدھا ہڈیاں کالو تل کا ادن کرا انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا یقیناً موجود ہوں گے کا موسیٰ آئی ہے تیرے پاس موسا کی بات از ندا ہو رب ہو بال جب اسے اس کے رب نے وادی مقدس طوا میں پکارا از حب الا فرعون کی طرف جا یقیناً وہ حد سے بڑ گیا ہے فحل فقل کہ الہ انت زکا. کیا تجھے اس بات میں کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے وہ کابی کا خطا اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں تو, تو در جائے راہل آیتل کبرا تو اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی فقص دبا و اتنے جٹلایا اور نا فرمانی تھی. ثم ادبارا ادب پھر واپس پلٹا بھاگتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہوا فار فنا تو اس نے اکٹھا کیا اور پکارا ربكم الا میں تمہارا رب الا ہوں سب سے اونچا رب ہوں فاخ اللہ خواتی اللہ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے میں عبرت بنا دیا یا دنیا آخرت کے عذاب میں پکڑا پیدا کرنے میں یا آسمان اس نے اسے بنایا ہے اس کی چھت کو بنایا بلند کیا اور اس کو برابر کیا وَأَغْتَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ اخراجا اور اس کی رات کو تاریخ کر دیا اور اس کے دن کو روشن کر دیا اور بچھا دیا اخراجہ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا وَالْجِبَالَ والا اور اس نے پہاڑ گاڑ دیے مطالم ولی انامک تمہارے لیے اور تمہارے چوپا کے لیے زندگی کا سامان ہے فرا جا تو جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آئے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإنسَانُ مَا سَعَى اس میات انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی وہ برجت یہی ملیمین اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے اور زندگی کو ترجیح دینم ہی اس کا ٹھکانا ہے وہ اما من خافہ مقام اور اب بھی ہی ون نفس ہوا اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا فَإنَّ الْجَنَّتَ هِي <الْمَأْوَى> تو جنتین جنت ٹھیکانا ہے یس القانا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہے اس کا قیام کب ہے اس کا آنا فیم ذکر اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے علا ربی کا ممتہا تیر رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے انما انتمن ضرور میں یکساں آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے بس اللہ <أَوْضُحَاهَا> گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر جن کا پہلا حصہ یا پچھلا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آگا صوط اس نے تیوری اور منہ پھیر لیا ان جاء کہ اس کے پاس ایک نبینا آیا وہ زکا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے او فتن فاح الکرا یا وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کو نصیحت فائدہ دے جائے امام لیکن وہا ہوا ہے اس کے در پے ہے ملکا اللہ یزکا اگر وہ پاک نہیں ہوتا تو तो پر کیا ہے है امامن جا کا का آ اور لیکن وہ جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا وہ ہوا یقشا اور وہ ڈر رہا ہے فأنت تو تو اسے بے توجہ ہی کرتا ہے کل تذکرہ ہرگیر ایسا نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے فمن شاہ اذاکارا تو جو چاہے اسے قبول کر لے پھر مکرمہ ایسے صحیفوں میں جن کی عزت کی جاتی ہے متحرا جو بلند کیے ہوئے, پاک کیے ہوئے ہیں بی بی سفارا ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں یا ایسے سفیروں کے ہاتھ میں رام بارار جو معزز نیک ہے انسانا انسان ہلاک ہو جائے مارا جائے وہ کس قدر نہ شکرا ہے انخلا خلاقہ کس چیز سے اس نے اسے پیدا کیا میں خالات एक ایک से سے پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا سم سبیر یسارا پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا ہوں فاق بارہ پھر اسے موت دی پھر اسے قبر میں رکھوا دیا سم ادا شاہ ان شارا پھر جب وہ اسے چاہے گا اٹھائے گا کلا لمبا یقینی امارا ہرگز نہیں ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا انسان علافی تو انسان پر لازم ہے کہ اپنے کھانے کی ترقی دیکھے انقینا ہم نے آسمان سے خوب پانی برسایا اور شکا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا سیاحا ابا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا وہ قصبہ اور انگور اور ترکاری و نخلا اور زیتون اور کھجور کے درخت وحدائق ادا اور گھنے باغات واقع ابا اور پھل اور دانے یا پھل اور چارہ مسا لکم ولی والی وہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے فَإِذَا تو پھر جب آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی یومر امین عقی جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے وہ امی ہی ابھی اور اپنے اپنی ماں اور اپنے باپ سے و و اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے, اس دن ان میں سے ہر شخص کے لیے کیسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی وجوہ یوم کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے وہ ایک تم مستبصیرہ ہنسنے والے اور خوش ہونے والے وجو ہوئی اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر ایک طرح کا غبار ہوگا تر ان کو ڈھانپا ہوگا سیاہی نے اولا یہی ہیں وہ کافر نافرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وہ ادھر نجوم کا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وہ ادھر جیوارو سجرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وہ ادھر اشارت اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیا بیکار چھوڑ دی جائیں گی وہ ادھر اور جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے وہ ادھر بےآ رت اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے وہ ادل نفوصت اور جب جانیں ملائی جائیں گی وہ ادل مؤت اور جب زندہ دفن کی گئی سے پوچھا جائے گا ضمین خطیلت کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی وہ ادھر فنوشی اور جب نامۂ اعمال پھیلائے جائیں گے وہ عید سما اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی وہ ادھر اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی وہ ادھر جنت ازلی پس اور جب جنت قریب لائی جائے گی علی متارت ہر جان جان لے گی جو اس لے کر آئی فلا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں الجواہر کنس جو چلنے والے ہیں چھپ جانے والے ہیں وہ لے لی اور رات کی کسم جب وہ جانے لگتی ہے وہ سبھی ادا تنف اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے ان کریم یقیناً یہ ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت باعزت با، با ہے معزز ہے عِندَ عِنْدَ مقیم وہ قوت والا ہے عرش والے کے ہاں بلند مرتبے والا وہ با سم امین وہ اس کی بات مانی جاتی ہے امانت دار ہے وما مجنون اور تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں والا قدر اور یقینا اس اس آسمان کے واضح کنارے پر دیکھا یعنی نویل اسلام نے جبریل کو ماہ ہوا غیبی بے غنیم اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں وہ ماں بقول بے قو اور وہ ہرگز کسی مردو شیتان کا کلام نہیں فعین پھر تم کہاں جاتے ہو ان بکر اللہ عالمین یہ تو صرف جہانوں کے لیے نصیحت ہے لیمن شاہ امین کو میں استقیم اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ سیدھا چلے اور مات اونا اللہ شاہ اللہ رب العالمین اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے ان کو جائے گا سمندروں کو بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ادل صبا فرت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ ادل قباح کی بمتافرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے وہ ادھر بےآت اور جب سمندر جائیں گے چلائے جائیں گے یا پھاڑ دیے جائیں گے وہ رک اور جب قبریں اٹ دی جائیں گی علی مکمت و عقالت ہر شخص جان لے گا جس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا یا کل کریم اے انسان تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا اللہ خالا کا, کا پھر جس صورت میں اس نے پیدا ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کے دن کو جتلاتے ہو وہ <لَحَافِرِين> اور یقینا تم پر نگہبان ہیں ہے رامن کا با لکھنے والے ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو ان لفی نعیم یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے وہ ان الفجا رسیم اور یقیناً نافرمان لوگ بڑک آگ میں ہوں گے یسلحا یوم الدین وہ اس میں داخل کے گے جزا کے دن انہا اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہ ہوں گے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے مَا عَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ، پھر تجھے کی معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے یوم کو نفسن سے کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ مالک نہ ہوگی ول امر یوم اور حکم اس دن صرف اللہ का होगा کوئی گل نہیں دو دفعہ آ گیا تو سمجھا بھی دو باری آ گیا دو باری آخ دیتا تاکی ہو گئی